ان اللہ ويثبت صدق اللہ مولانا تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے کیا بیان ہوگی بھائی اس طرح باتیں اندر ہوتی رہیں گی تو بیان کیا ہوگا محترم بھائیوں بزرگوں ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے آج ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں باتوں کو سن رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مل رہے ہیں لیکن میری ماں اور بہنوں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا ہمیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے رشتے داروں کو اپنے گھر بار کو اپنی آل اولاد کو سب کو چھوڑ کر کے ایک ایسی دنیا میں جانا ہوگا جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر اس دنیا میں جائے گا اگر اعمال اچھے ہوں گے تو موت کے بعد کی زندگی کامیابی سے گزرے گی اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو موت کے بعد کی زندگی میں پریشانیوں اور آفتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا آج کل گھریلو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے ایک ماں ایک بیوی در حقیقت وہ پورے گھر کے سسٹم کو بنا بھی سکتی ہے بگاڑ بھی سکتی ہے گھر کے ماحول کے اندر اچھائیاں بھی پیدا کر سکتی ہے اور برائیوں کو بھی جنم دے سکتی ہے اس لیے شریعت میں عورت کی ذمہ داریاں گھریلو طور پر مرد کے مقابلے میں زیادہ بڑھی ہوئی ہیں اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں کی اور گھریلو ماحول کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آخرت میں خدا کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا میری ماں اور بہنوں اس وقت مسلم سماج اور معاشرہ طرح طرح کی برائیوں سے جھوج رہا ہے طرح طرح کے گناہ ہمارے گھروں میں عام ہو رہے ہیں پھیل رہے ہیں آئیے ہم تے کریں کہ اپنے ماحول کو اپنے سماج کو اپنے گھریلو احوال کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جس ماں نے جس بہن نے جس بیوی نے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے قدم بڑھایا اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کی اپنے شوہر کی صحیح نگرانی کی گھر میں پیار و محبت کو پھیلانے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش کو انجام دیتے دیتے دنیا پہ چلی گئی تو رب الجلال اس کے لیے آخرت میں کامیابی کے اور جنت کے دروازے کھول دے گا اور جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ناکامی کے سوا اس کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا مرنے کے بعد انسان کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہوتا ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے اور اس دوسری دنیا میں خدا نے ہر انسان کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت دو ٹھکانے طے کیے ہیں ایک ٹھکانہ جنت میں ہے دوسرا ٹھکانہ جہنم میں ہے میری ماں اور بہنوں ہماری اور آپ کی یہ کوشش اور خواہش رہنی چاہیے کہ میرا جنت والا ٹھکانہ کنفرم ہو جائے اور جہنم والا ٹھکانہ کینسل ہو جائے لیکن یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا اس کے لیے زندگی میں ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تو یقیناً جنت والی سیٹ رب جلال ہمارے لیے متعین فرما دے گا اور جہنم والی سیٹ سے ہماری حفاظت کرے گا کون سی ذمہ داریاں ہیں ہمیں کیا کرنا ہے آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ سمجھ کے اٹھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے میری ماں اور بہنوں صرف چار کام ہیں آپ زندگی بھر اگر ان چار کاموں کو انجام دیتے دیتے جائیں گی یہاں سے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ رب الجلال آپ کے لیے جنت والی سیٹ کو کنفرم کرے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے گا وہ چار کام ہیں کیا میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے یہ عہد کیجیے کہ جو باتیں آپ سنیں گی اس پر زندگی بھر عمل کریں سب سے پہلی چیز ماں اور بہنوں اور جو مرد حضرات بیٹھے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آؤ ہم اور آپ مل کر کے قرآن و حدیث کی باتوں پر اپنے اندر مضبوط یقین کو پیدا کریں اور اس بات کو بٹھائیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا جو نبی نے فرما دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے پانی کے بہاؤ میں تبدیلی آ سکتی ہے ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آ سکتا یہ ہمیں یقین بنانا ہے جب یہ یقین بن جائے گا ہمارا اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں نے اپنا یہ یقین بنا لیا تو ماں کے دل میں اس یقین کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کے دل میں بھی یہی یقین بیٹھے گا گھر کا ماحول بھی اسی یقین کی بنیاد پر پروان چڑھے گا اور خرابیوں سے مسلمان بچے گا آج ہم مسلمان ہیں کلما پڑھتے ہیں مگر ہمیں خدا کی باتوں پر ایسا لگتا ہے کہ یقین نہیں ہے نبی کے وادوں پر یقین نہیں ہے اللہ کی کے ارشادات پر مضبوط یقین نہیں ہے اسی لیے تو انسان بھٹک رہا ہے گناہ کر رہا ہے نافرمانیاں کر رہا ہے اگر خدا کی بات پر یقین ہو اور نبی کی تعلیمات اس کے دل و دماغ میں پیوست ہوں تو وہ کبھی ان تعلیمات کے خلاف اقدام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھو یقین کامل ہو تو خدا کی مدد کیسے آتی ایک صحابیہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا صحابیہ تھی جب صرف صحابیہ تھی اس وقت کا واقعہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہم نے مکے میں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہم شامل تھے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا تو میرا پورا خاندان میں میرا شوہر اور ایک بچہ ہجرت کر کے خاندان کی شکل میں جو مکے سے مدینے پہنچے اس میں سب سے پہلا خاندان میرا تھا ہم مکہ المکرمہ پہنچ گئے ایک جگہ رہنے لگے کرائے کے گھر میں چند دن گزرے تھے کہ ابو سلمہ میرے شوہر بیمار اب وہاں مکے میں کوئی مدینت المنورہ میں کوئی رشتے دار نہیں کوئی جان پہچان کا نہیں سارے خاندان کو مکے چھوڑ کے آنے والے لوگ صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے مدینے آ گئے گھر بار کو چھوڑا رشتے داروں کو چھوڑا کاروبار کو چھوڑا کھیتی باری کو چھوڑا اور اپنے دین کے تحفظ کے لئے مدینے آ گئے فرماتی ہیں کہ ابو سلما بیمار ہوئے میں ان کی خدمت کرتی رہی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو سلما کا انتقال ہو گئے میرے اوپر پہاڑ کا غم کا پہاڑ ٹوٹا کوئی خاندان کے لوگ یہاں موجود نہیں ابو سلما اور میرے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان بڑا محبت اور پیار کا تعلق اور ابو سلما وفات پا گئے میرے دل پر جو اثر ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کر کے ہوا ابو سلما کے وفات کے بعد میں نے سوچا کہ پڑھوں انا ال راج لیکن میں رک گئی جو رک گئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو کسی مصیبت کے بعد انہی و انہ راج ان پڑھ لے خدا اس کو نعمل بدلہ تھا فرمائے گا مجھے یہ حدیث یاد تھی لیکن پڑھتے پڑھتے میں رک گئی اور یہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون سا انسان ہے جو مجھے مل سکے گا وہ تو سب سے عظیم سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان تھا لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں آقا کا فرمان ہے مجھے یقین کرنا چاہیے کہ نبی نے جو فرما دیا وہ پورا ہو کر کے رہے گا اس لیے میں نے پھر اپنے دل کو مطمئن کیا اور ان لاہ و انا علیہ راج پڑھ دیا دوستوں آگے کیا کہتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہ فرماتی ہیں چند ہی دن گزرے تھے میری عدت ابھی پوری ہی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے اور چند دنوں کی چند مہینوں کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں شامل ہو جاتی ہوں گویا آقا نے فرمایا تھا کہ جو ان مصیبت پر انہی و انہ راج پڑھے خدا اس کو نعمل بدل آتا فرمائے گا میں نے نبی کی اس بات پر یقین کر کے انہ علی راجون پڑھا ربز الجلال نے ابو سلم سے لاکھوں درجے بہتر حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عطا کیے اور میں آپ کی نکاح میں داخل ہوئی اور امات المنین میں میرا بھی شمار ہونے لگا میری ماں اور بہنوں یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ پورا ہو کر کے رہے گا اگر ہم اللہ اور رسول کی بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں اور اس کے یقینی ہونے کا حق ہونے کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت بہت سی بھی برائیوں سے ہماری حفاظت کرے گا اور بہت سی اچھائیاں اور خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے گا میری ماں اور بہنوں جو اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے اٹھے گا کہ جو خدا نے اور رسول نے فرمایا ہے وہ حق ہے جو اس عقیدے کے ساتھ اٹھے گا اللہ اس کے لیے جنت والے ٹھکانے کو نامزد فرما دے گا اور جہنم والی سیٹ سے اس کی حفاظت کرے گا دوسری بات میں نے کہا تھا چار کام کر لو ربز جلال تمہیں دنیا میں بھی آفیت نصیب فرمائے گا اور موت کے بعد بھی جہنم سے مسائب سے عذاب سے محفوظ رکھے دوسرا کام میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور بھائیوں سے سب سے کہوں گا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو ہم کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے آپ نماز بھی پڑھتی ہیں روزہ بھی رکھتی ہیں حج بھی کرتی ہیں زکات بھی دیتی ہیں مگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ساس ہے وہ بہو کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے بہو ہے وہ ساس کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے رشتے دار ایک دوسرے کو زبان سے تکلیف پہنچا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ سمجھ لیں کہ موت کے بعد ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئی حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من, من لسانه ہی ویبی پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے آج ہماری ماں اور بہنوں کی زبانیں قیچی کی طرح چلتی اور جو, بول جو نہ بولے اسے بے وقوف سمجھا جاتا اور جو زبان سے دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرے اور اپنی زبان چلا کے دوسرے کو خاموش ہونے پر مجبور کر دے کہا جاتا ہے یہ بڑی سمجھدار خاتون ہے زبان کا غلط استعمال کرنے والا سمجھدار نہیں وہ بے وقوف ہے اور دیکھیے ایک حدیث شریف میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے آقا ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو نمازیں خوب پڑھتی ہے روزے بہت رکھتی ہے صدقہ خیرات بہت کرتی ہے لیکن ایک اسی کے ساتھ ساتھ ایک گناہ بھی کرتی ہے فرمایا کیا گنا کہا کنہا تک جیرانہ بلیسانیا وہ گناہ یہ کرتی ہے کہ نماز روزہ صدقہ خیرات تو بہت کرتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہے آقا فورن کہتے ہیں ہی افنہ علی اس کی نمازیں بہت اس کے روزے بہت اس کا صدقہ خیرات بہت لیکن چونکہ یہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لیے اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہوں گی اور کل خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا یہ میں نہیں کہتا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کچھ ساتھیوں نے ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ آقا ہمارے محلے میں خاتون ہے جو نمازیں تو بہت نہیں پڑھتی صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے روزے بھی بہت نہیں رکھتی صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کچھ تھوڑا بہت پنیر وغیرہ صدقہ کر دیتی ہے بہت کچھ دیتی دلاتی بھی نہیں لیکن اس میں ایک خوبی ہے اور وہ خوبی کیا ہے ولا لا ٹکی جیران ہا اس میں خوبی یہ ہے کی وہ اپنی زبان سے کبھی اپنی پڑوسن کو تکلیف نہیں پہنچاتی کبھی پڑوسن سے لڑتی نہیں کبھی اس سے بدکلامی بد زبانی نہیں کرتی کبھی اپنے پڑوسن کو تان و تشن نہیں دیتی اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے تو آقا فوراً فرماتے ہی افل جنگی اس کی نمازیں اگر چکم ہیں اس کے روزے بھی کم ہیں اس کا صدقہ خیرات بھی کم ہے لیکن یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے اور کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی اس لیے رب جلال اس کی تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر کے اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا اس لیے میری ماں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس بات کا عادی بناؤ کہ وہ زبان کو ہمیشہ قابو اور کنٹرول میں رکھیں تمام فتنوں کی جڑ یہ زبان ہے اگر ہم نے زبان کو قابو میں رکھا تو سماج میں معاشرے میں گھر میں پھیلنے والے بہت سے اختلافات خود بخود دفن ہو جائیں گے اور پیارو محبت کی فضا قائم ہو جائے گی اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تیسرا کام ماں اور بہنوں مرنا تو ہے ایک دن اور مرنے کے بعد آدمی ہے تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں اللہ ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے مگر چار کام کرو تب ربض جلال کی رحمتیں متوجہ ہوں گی تیسرا کام کیا ہے میری ماں اور بہنوں میں آپ سے اور اپنے بھائیوں سے بھی خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد جنتی بننا چاہتے ہو تو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ چار کام اور کرو اس میں سے تیسرا کام یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ ہم اپنے خونی رشتوں کو کا احترام کریں گے اور کبھی رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اگر ہم نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے خونی رشتوں کو توڑ دیا اور سلا رحمی کے بجائے قطع رحمی کر دی تو یاد رکھو ہماری کوئی نیکی کل قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گی اور خدا کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا میں کہا کرتا ہوں کہ غور کرو ذرا اس بات پر کہ یہ خونی ریلیشن خونی رشتے یہ کس نے بنائے یہ میں نے آپ نے یا انسانوں میں سے کسی نے نہیں بنائے ہیں خونی رشتوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے جس رشتے کو خدا نے بنایا اس کو توڑنے کا حق ہم میں سے کسی کو نہیں ہے ہم اگر توڑیں گے اسے تو خدا کے ہاں پکڑ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ سلا رحمی کا حکم دیا ہے اور قطار رحمی سے رشتوں کو توڑنے سے روکا ہے آج بہت سے گھروں میں بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور بنیاد عورت بنتی ہے بہت سے خاندانوں میں خونی رشتوں کو تار تار کیا جاتا ہے اور وجہ عورت بنتی ہے آپ اگر رشتوں کو جوڑنے کا کام نہیں کر رہی ہیں تو کم سے کم آپ کو رشتے توڑنے میں بھی اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے بہت سے موقعوں پر ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ فنا بھائی فنا بہن فنا ماموزاد بھائی چچزاد بھائی سے ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ہاں نہیں آتا تو ہم بھی اس کے ہاں نہیں جاتے وہ ہم سے نہیں ملتا تو ہم بھی اس سے نہیں ملتے وہ ہماری تقاریب میں شریک نہیں ہوتا ہم بھی نہیں ہوتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو رشتے دار تیرے ہاں آتا ہے اگر تو بھی اس کے ہاں جائے جو تج سے ملتا ہے تو بھی اس سے مل جو تیری شادی بیاہ میں شریک ہوتا ہے اگر تو بھی اس کے یہاں شریک ہو تو یہ آنا جانا یہ ملنا جلنا یہ ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا یہ سلا رحمی نہیں ہے یہ تو بدلے کا ملنا ہے وہ تیرے ہاں آتا ہے تو بھی اس کے ہاں جاتا ہے وہ تجھے پوچھتا ہے تو بھی اس کو پوچھتا ہے تو یہ تو بدلے کا ملنا ہے آپ نے فرمایا سلا رحمی یہ ہے کہ وہ تیرے ہاں نہ آئے تب بھی تو اس کے ہاں جا وہ تجھ سے نہ ملے تب بھی تو اس سے مل وہ تیری تیرے دکھ درد میں شریک نہ ہو تب بھی تو اس کے دکھ درد میں شریک ہو یہ سلا رحمی ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کا حکم دیا ہے میری ماں اور بہنوں میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ گھریلو ماحول بد سے بدتر ہو رہا ہے نفرتیں عام ہو رہی ہیں آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ آگ پر پانی ڈالیے آپ نفرت کے اس ماحول کو ختم کیجیے اور خاص طور پر خونی رشتوں کے درمیان رابطوں کو بحال کیجیے اور کسی صورت میں آپسی اختلاف کو بڑھنے مت دیجیے جو خاتون خانہ اس کوشش میں لگے لگے دنیا سے جائے گی رب الجلال اس کے لیے جنت کے ٹھکانے کو مضبوط فرما دے گا اور جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا میں مردوں سے بھی کہتا ہوں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ صلہ رحمی کرو اور اپنے خونی رشتوں کا احترام کرو اگر آج تک کی زندگی میں کسی رشتدار دار سے بول چال بند ہے اختلاف ہے تعلقات خراب ہیں تو یہ طے کرو کہ ہم یہاں سے اٹھ کر پہلی فرصت میں جا کے ان کو سلام کریں گے اور اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کب کس کی موت آ جائے کچھ پتا نہیں اور کب خدا کہاں جانا پڑے کچھ پتہ نہیں تو میری ماں اور بہنوں سب سے پہلی چیز میں نے یہ بتائی کہ آپ اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کیجئے اور اس حقیقت کو دل میں بٹھائیے کہ خدا اور رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر کے رہے گا اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا دوسری چیز یہ کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں بھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچنے تیسری چیز یہ کہ ہمیشہ خونی رشتوں کا احترام کرو اپنے کسی عمل کو اس خونی رشتے کو ٹوٹنے کا سبب نہ بننے دو بلکہ خدا کے بنائے ہوئے اس رشتے کو ہمیشہ باقی رکھتے ہوئے اپنے رشتے داروں سے حسن سلوک کرو اور ایک چوتھی چیز ہے میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں بھی دیکھتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ چوتھی چیز ہے ماؤں اور بہنوں کا زندگی کے آخری سانس تک پردے کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا بے پردگی حرام ہے ناجائز ہے اور عورتوں کو اللہ نے شریعت نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اگر آپ دوسری عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو بھی بے پردگی کا عادی بنائیں گی تو یاد رکھیے خدا کی پکڑ سے محفوظ رہنا ممکن نہیں ہوگا میں نے یہاں دیکھا کہ خواتین پردہ کرتی بھی ہیں تو وہ بھی برقع آدھے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور نیچے کا دھڑ برکے سے خالی ہوتا ہے چہرہ کھلا ہوا ہے یہ پردہ شرعی پردہ نہیں ہے جسم کا ہر حصہ ڈھکا ہونا چاہیے اور بعض مقامات پر لوگ فیشنیبل مرقے عورتیں عورتیں جس کے اندر چمک دمک اور ڈیزائن ہوتا ہے ہر انسان کی نظر اٹھتی ہے جب وہ پاس سے گزر میری ماں اور بہنوں یہ دنیا کی چمک دمک کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز ہے آخرت انسان صرف دوسروں کو دیکھ کر کے خدا اور رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے بجائے ان کو چھوڑے تو جن کو دیکھ کر کے ہم اپنی روش کو بدل رہے ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم نے پردے کو چھوڑا جن کو دیکھ کر کے ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا جن کو دیکھ کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایڈوانس بنانے کی کوشش کی یاد رکھو موت کے وقت یا موت کے بعد ان میں سے کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا ہماری مدد کو آئیں گے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آپ کی شفاعت سے ہی نجات ملے گی ہماری مدد کرے گا تو ہمارا رب کرے گا لہذا رب کی تعلیمات پر عمل کرو اور بے پردگی کو چھوڑ کر کے ایک شریف خاتون کی طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم, ہم میں سے بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کی عورتیں پورا پردہ کرتی ہیں اور یہ نوجوان بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو بچیاں کہہ کر کے ان کے پردے کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا ارے ماں کی نظر میں بچی ہے وہ باپ کی نظر میں بچی ہے لیکن شریعت تو کہہ رہی ہے اور بالغ ہو چکی ہے پھر تم بچی کہہ کر کے کہ اسے بے پردہ کیوں گھر سے باہر نکل لیں میری ماں اور بہنوں ہم اور آپ مسلمان ہیں ہمیں ہر موقع پر اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرنی ہے آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنی ذات سے کبھی شریعت کے کسی حکم کو نہیں توڑیں گے انشاءاللہ اللہ خود بھی پردے کا اہتمام کریں گے اور اپنی بچیوں کو بھی پردے کا اہتمام کرائیں گے دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کتنی سخت بات کہی تھی آپ گھر میں تشریف فرما تھے ازواج متحرات آپ کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں دروازے پہ کسی نے کٹکھٹ کی آپ نے کہا دیکھو کون ہے معلوم ہوا کہ ایک صحابی کھڑے ہیں جو نابینا تھے وہ اندر آنا چاہتے تھے آپ نے ازواج متحرات سے فرمایا امہات المؤمنین سے کہ تم ہٹو یہاں سے اندر جاؤ تاکہ میں ان کو بلا ہوں تو امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ آقا وہ تو نابینا آدمی ہے اس کے آنے سے پردے کی کیا ضرورت ہے آپ بلا لیجئے انہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ تو نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں ہو تمہارے اوپر تو پردہ ضروری ہے چلو یہاں سے ہٹو میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو نبی کے اس ارشاد پر ہم کہاں جا رہے ہیں اور آقا نے اپنی ازواج متحرات کو اور ان کے ذریعے ساری امت کو کس طرح کی تعلیم دی یہ چار چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں آپ اگر اپنی زندگی میں ان چار چیزوں کو مشن کے طور پر اپنائیں گی اور زندگی کے آخری سانس تک ان پر عمل کریں گی اور اپنے بچوں کو سدھائیں گی ان کو سکھائیں گی تو یقینا موت کے بعد رب زلجلال آپ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا جہنت سے آپ کی حفاظت کرے گا مجھے یہ بات سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں خواتین میں تفسیر قرآن کا پروگرام بھی چلتا ہے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اس کے احکامات اور تعلیمات کو سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل کرنا یہ امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت کریں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے جو احکامات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے ہم ان پر آخری سانس تک عمل کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سنے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا کرلو ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لك الحمد كلہ و لکا الشکر كلہ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ وَالْمُعَافَاتَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے اے رب ہمارے, ہمارے بھائیوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے اور ہم سے بہت گناہ ہوئے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ہمیں شریعت پر مکمل یقین نصیب فرما قرآن کریم پر مکمل یقین نصیب فرما شریعت متحرہ پر مکمل یقین نصیب فرما عادیز مبارکہ پر مکمل یقین نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ زبانیں تو نے عطا کی ہیں یہ رحمت بھی ہیں اور یہ زحمت اور بربادی کا ذریعہ بھی ہیں اے اللہ ہماری زبانوں کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے کامیابی کا ذریعہ بنا دے نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہماری زبانوں کو ہمارے لیے زحمت اور عذاب کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں اپنا خوف بٹھا دے آخرت کی فکر بٹھا دے اے اللہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما سلا رحمی کی توفیق عطا فرما خونی رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان خونی رشتوں کو توڑنے کے گناہ سے بچنے میں تو ہماری مدد اور نصرت فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سلا رحمی کے لیے قبول فرما اور رشتوں کو جوڑنے کی توفیق سے مالا مال فرما. اور اے اللہ قطع رحمی کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو شریعت کے پردے کے حکم پر عمل کی مکمل طور پر توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری بچیوں کو بھی ہماری جوان خواتین کو بھی ہماری بوڑھی عورتوں کو بھی سب کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق سے مالا مال فرما اے اللہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں کو دور فرما گھریلو بربادیوں اور اختلافات کو دور فرما اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سماج کے اندر سدھار کو پیدا فرما ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو مائیں اور بہنیں بھائی بیمار ہیں ان کو شفا آتا فرما اے اللہ جو دنیا پہ چلے گئے ہیں ان سب کی بال بال مغفرت فرما اے اللہ جو دنیا میں ہیں ان کو اپنی اطاعت اور بندگی کی بھرپور توفیق سے مالا مال فرما ہماری تمام دعاؤں کو حبرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما ربک رب کا رب یصفون وسلام سلیم والحمد للہ رب العالم